السلام علیکم میں وی یو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے اس دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آئیے پہلے ہم جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چیزیں کور کی تھیں اس کا ایک خلاصہ ہم پہلے کور کر لیں وہاں پہ اصل میں میں نے انٹروڈکٹری مٹیریل آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں پہلی بات یہ تھی کہ یہ کورس پڑھنے کے لیے کیا جواز ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اصل میں ایک نہیں تھا میں نے دو تین جواز آپ کو دیے تھے پہلی بات یہ کہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ شاء آپ کو بقیہ لیکچر سے اندازہ ہو جائے گا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ پریکٹیکل کام جو ہے وہ کریں گے جس سے آپ ایک کمپائلر بنا پائیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروگرامنگ کے حوالے سے الگردمس کے حوالے سے ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے اور ایسی کئی باتیں جو آپ نے دوسرے کورسز میں کور کی ہیں وہ سارے آئیڈیاز وہ سارے کانسیپٹس وہ اس کورس میں کیسے اکٹھے ہو کے آپ کو ایک انتہائی مفید ایپلیکیشن بنانے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جنرل باتیں بھی کی تھیں لیکن اگر آپ اس طرح سوچے کہ کمپیوٹر کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کا آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں آپ اس پہ ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں ورڈ ہے ایکسل ہے یا ایسی کئی اور ایپلیکیشنز ہیں لیکن ایز اے پروگرامر اور ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ساری ایپلیکیشن ایونچولی کسی پروگرامنگ لینگویج میں ڈیولپ ہوئی تھی وہ پروگرامنگ لینگویج آپ نے مختلف سبجیکٹس میں کور بھی کی ہیں ان کو سٹڈی بھی کیا ہے ان میں سے سی اور سی پلس پلس سے آپ کو کافی اب مہارت بھی حاصل ہو چکی ہے اور روشنائی بھی ہو چکی ہے یہاں پہ اب ہم پروگرامنگ لینگویجز کو تو اسٹڈی نہیں کریں گے کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے البتہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے جو ہم ایز اے ہیومن ایکٹیویٹی کرتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے آئیڈیاز اپنے الگردمس جو کہ ہم ایک خاص اپلیکیشن بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم سی پلس پلس یا جاوا یا دوسری لینگویجز میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز کوئی ایسی اینٹی بیچ میں آتی ہے جو کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کمپیوٹر کی زبان میں لے جاتی ہے کمپیوٹر کی زبان کمپیوٹر کا سٹرکچر اس کا آرکیٹیکچر بھی آپ دوسرے کورسز میں کور کر چکے ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرپریٹر یا کمپائلر جو ہے یہ وہ اینٹی ہے جس سے اصل میں آپ کمپیوٹر سے بات بھی کرتے ہیں بلکہ چونکہ وہ مشین ہے اس کو آپ وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ کام کرو اس کی مثال کچھ ایسے بنی کہ آپ کسی غیر ملک میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی تو آپ یہ کرتے ہیں کہ میں بھی کسی لوکل انٹرپریٹر کو آپ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ شخص جو ہے آپ کا فکرہ آپ کی اپنی زبان میں اس لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اس انٹرپریٹر شخص کی بنا پہ آپ اس شہر یا اس علاقے میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اطمینان سے آپ کر سکتے ہیں بغیر وہاں کی لوکل زبان جانتے ہوئے کمپائلر بھی یہاں پہ اس انٹرپریٹر کا رول ادا کر رہا ہے البتہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک جو اصطلاح کا معاملہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم لفظ۔ کمپائلر استعمال کر رہے ہیں ہم انٹرپریٹر نہیں کہہ رہے ہاں ہم اس کورس میں ابھی بلکہ اسی لیکچر میں آخر میں یا اگلے لیکچر کے آخر میں یہ انٹرپریٹر والا آئیڈیا بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے لیکن جو اس کورس میں یا جو اپلیکیشن ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمپائلر کہلائے گی اور پچھلی دفعہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح آپ اگر سی پلس پلس میں ایک پروگرام لکھیں تو کمپائلر جو ہے اس کو پہلے اسمبلی لینگویج میں اور پھر اسمبلر جو ہے وہ آ کے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے جہاں تک اس کمپائلر کا اب تعلق ہے ہم نے تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس کا جو ٹاسک ہے وہ ذرا کمپلیکس ہے تو یہ ایپلیکیشن اب کمپائلر خود بھی ایک ایپلی بن گیا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسٹرکچرڈ ڈیویلپ کرنا پڑے گا کہ یہ کمپائلر جو ہے یہ کیسے بنے گا بلکہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس کو ہم حصوں میں تقسیم کریں گے اور پھر ہر حصے پہ ہم غور کر کے کہ بھئی اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ الگ ڈیٹا سٹرکچرز اور دوسرے پروسیجرز استعمال کر کے اس حصے کو بنائیں گے اور ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام حصے آپس میں جڑ کے ایک کمپلیٹ اپلیکیشن بن جاتی ہیں جس کے بارے میں نہ صرف ہم ڈسکشن کریں گے بلکہ آپ بنائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ استعمال بھی کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ نہ صرف آپ کمپائلر بنا سکیں گے بلکہ آپ کو کمپائلر اپریشیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھ لینگویجز اپریشیٹ کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ دیکھیں یہ جو سی لینگویج ہے اس میں کوڈنگ کرنے کا انداز جس طرح آپ کرتے رہے ہیں فار اس میں اب ڈیکلریشن ہوتی ہیں کرلی بریسز ہیں اس میں کنٹرول اسٹرکچرس ہیں پروسیجرس ہیں پھر بعد میں آپ نے کلاسز کی یہ آخر باتیں کہاں سے آئی اور دوسری ان میں وہ جو ایک ایولیوشنری پروسیس ہے وہ کیسے ہوا یعنی شاید آپ میں ایسے اشخاص بھی ہوں جنہوں نے فورٹر میں پروگرامنگ کی ہے آپ اگر اس لینگویج کو لیں اور آج کل کی جو ماڈرن لینگویجز ہیں ان کو لیں آپ کو کافی فرق نظر آئے گا تو آخر یہ کیسے ہوا وہ کیا باتیں تھیں جس کی بنا پہ یہ فرق جو ہیں یہ آنے شروع ہو گئے خیر جیسے جیسے یہ کورس ہم کور کریں گے یہ باتیں ہم تفصیل ان کا جائزہ بھی لیں گے اور بلکہ آپ کو اس پہ ڈسکشن اور ایونچلی ٹیکل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایک پورا کمپائلر بنانا ہے تو آئیے اب کمپائلر کے اوور آل کی جانب چلتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے ماڈیولس کو کور کریں گے یہاں پہ اب میں گفتگو سٹرکچر کے حوالے سے ایک ٹو پاس کمپائلر کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیے میں نے ایک نیا لفظ اب استعمال کیا بلکہ دو لفظ استعمال کیے ہائیفنیٹڈ ٹو پیس یعنی کہ یہ کمپائلر جو ہے اس نے جو اپنی کاروائی کرنی ہے یہ دو پاسز میں دو اسٹیجز میں کرے گا اور وہ تصویری خاکہ جو اندرونی طور پہ ایکچولی کمپائلر میں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اب یوں پیش کیا ہے کہ ٹو پاس کمپائلر کے دو حصے ہوں گے ان میں سے پہلا حصہ فرنٹ اینڈ اور دوسرا حصہ بیک اینڈ اب ان ایروز کی جانب دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے سورس کوڈ جو ہے یہ اب آپ کا وہ سی پلس پلس کا پروگرام جاوا کا پروگرام ہے جو کہ آپ کمپائلر میں فیڈ کریں گے لیکن اندرونی طور پہ اصل میں وہ کمپائلر کے فرنٹ اینڈ میں جا رہا ہے آپ سمجھ لیجیے جیسے کہ یہ کوئی آرگنائزیشن ہے تو جب آپ سورس کوڈ لے کے اس کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے جو فرنٹ پہ جو بھی اینٹی یا جو بھی ریسیپشنسٹ یا جو بھی وہاں پہ موجود ہیں لوگ یا ڈپارٹمنٹ آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کا سورس کوڈ جو ہے اس نے فرنٹ اینڈ کے گیا وہاں پہ اس پہ کچھ ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اب دیکھیے کہ وہاں سے نکلا کیا یہاں پہ میں نے ابریویشن ظاہر کی ہے آئی آر یہ ابریویشن ہے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کی یہ کیا چیز ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گی البتہ ایک دوسرا ایرو بھی یہاں سے نکل رہا ہے جو کہ بعد میں ایک اور بیکینڈ کے ایرو سے مل کے ایررز کی جانے پوائنٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ضروری نہیں کہ سورس کوڈ جو ہے وہ ایرر فری ہو اب یہ ارر کس قسم کے ہیں سنٹیکس بھی ہو سکتے ہیں اور سیمینٹک بھی ہو سکتے ہیں یہ ہم بعد میں کور کریں گے لیکن آپ کو اپنی پروگرامنگ میں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ فرنٹ اینڈ جو ہے یا اس میں جو اررز آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں آگے چلیے جب آپ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن سے لے کے آگے چلے تو آپ کو اب کمپائلر کا بیک اینڈ ملے گا اب یہاں پہ اصل میں کمپائلر خود یہ چیز مینج کر رہا ہے کہ جو فرنٹ اینڈ سے انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن میں جو بھی چیز نکلی وہ اس کے بیک اینڈ میں جائے گی اور بیک اینڈ جو ہے یہ بھی ایک اس کا ماڈیول ہے اور اس ماڈیول میں سے پھر ایونچولی مشین کوڈ نکلے گا یہاں پہ سمجھیے کہ یہ یا تو اسمبلی لینگویج ہو سکتی ہے یا وہ جو بائنری کوڈ ہے یا ای ایک سی بھی ایکچولی نکل سکتا ہے وہ پھر آپ ایونچولی ایکزیکیوٹ کریں گے یہ میں دوبارہ باتیں اس سلائڈ میں دوہرا رہا ہوں کہ یہ جو ٹو پاس کمپائلر ہے اس میں یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے وہ اپنی ایک اسٹیج پہ استعمال کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ایک لیگل سورس کوڈ جو ہے اس کو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن میں لے کے جائے گا لیگل سے مراد کہ وہ سورس کوڈ جو ہے وہ ایئر فری ہے اس میں سنٹیکس اور سیمینٹک ایررز نہیں ہے اب دوسری بار یہ بھی میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ بیک اینڈ میپس آئی آر ان and ٹارگیٹ مشین کوڈ مت ملٹیپل فرنٹ اینڈ ملٹیپل یہ ہے ایک ٹو پاس کمپائلر کا overall structure یعنی کہ اس کے دو حصے ہیں اور ان حصوں میں جو انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی کہ سورس کوڈ ہے جو کہ لیگل ہوگا تو اس کی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بنے گی اور اس کے بعد پھر آگے وہ بیک اینڈ میں جائے گا یہاں پہ میں نے ایک بات کہی کہ اس سٹرکچر کی بنا پہ اگر آپ یہیں غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہیں یا سپریٹ ہیں یعنی کہ میں فرنٹ اینڈ کو اگر چینج کر دوں اور وہاں پہ کوئی نیا فرنٹ اینڈ لے آؤں جو کہ وہی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جنریٹ کرے تو بیک اینڈ کو اس سے کوئی سروکار نہیں اس کو تو بس آئی آر چاہیے اسی طرح اگر اینڈ جو ہے وہ آئی آر جنریٹ کر دے اور بیک اینڈ کو میں چینج کر دوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ دو اینٹیز جو ہیں یہ اصل میں انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کی بنا پہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں یہ ایک لحاظ سے وہ پروٹوکال ہے جو ان دونوں کے درمیان امپلیمنٹ ہے کہ ایز لانگ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ آئی آر جنریٹ کرے گا تو بیک اینڈ جو ہے وہ اس کو لے کے اپنی کاروائی یعنی کہ مشین کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر فرنٹ نے آئی آر بنا لیا اور اس کے بعد وہ بیک اینڈ میں گیا تو آگے جو مشین کوڈ جنریٹ کرنا ہے یہاں پہ لفظ اب مشین آ گیا ہے اور مشین کے حوالے سے صاف بات ہے کہ ہم اب کمپیوٹر یا اس پروسیسر کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے ہم یہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں یعنی آپ کے پاس اگر انٹیل ہے تو انٹیل کا جو مشین کوڈ یا اس کی اسمبلی اس میں آپ کو بات کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے پروگرامز نے اس پہ چلنا ہے اگر وہ سنسپارک ہے یا آئی بی ایم کا پاور پی سی ہے یا میپس کا آر ٹو یا اور چپس ہیں اس طرح ایکچولی کئی چپس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں وہ آر بھی ڈفرینٹ ہے اور ان کا انسٹرکشن سیٹ بھی ڈفرنٹ ہے یہ کمپائلر کے بیک اینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ٹارگٹ مشین ہے اس کے لیے وہ مشین کوڈ جنریٹ کرے لیکن اسی حوالے سے کہ یہ جو اسٹرکچر میں نے بنایا آپ دیکھیے کہ فرنٹ اینڈ جو ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایوینچلی کس مشین پہ یہ کوڈ نے چلنا ہے اس چیز کا بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو سیگریگیشن ہے ٹاسک کی اس کی بنا پہ اصل میں ہمیں بہت فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ ہم ایک ہی کمپائلر کو دوسری مشین پہ آرام سے لے جا سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایسے کمپائلرز بھی ملیں گے جن کو اصل میں کراس کمپائلر کہتے ہیں جو کہ چلتے تو ہیں ایک مشین پہ لیکن کوڈ جنریٹ کرتے ہیں کسی اور مشین کے لیے مثال کے طور پہ جی سی سی کو ہی لے لیجیے جو کہ آپ ڈیو سی میں استعمال کرتے رہے ہیں یہ اصل میں اگر آپ اس کو انٹل پہ چلائیں اور اپنا سی یا سی پلس پروگرام دیں تو آپ ایکچولی جی سی سی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تم سنسپارک کا کوڈ جنریٹ کر کے دو یا مپس کا جنریٹ کر کے دو اس میں سے جو بائنری کوڈ نکلے گا وہ اصل میں اس آرکیٹیکچر کے لیے ہوگا اس کا انسٹرکشن سیٹ استعمال ہوگا اور آپ بڑے اطمینان سے جو کراس کمپائلر کی آؤٹ پٹ ہے وہ دوسری مشین پہ لے جائیں وہاں پہ یہ چلے گا بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ پروسیسر نہیں لیکن کوئی اسپیشلائز چپس آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ جس طرح ٹیلی کام سیکٹر میں یا اور ایسے کئی سیکٹرس ہیں جس میں اسپیشلائز چپس ہوتے ہیں جن کا اپنا انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے تو عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ آپ سی میں ہی پروگرام لکھیں اور پھر اس کراس کمپائلر کے ذریعے اس خاص چپ کے لیے کوڈ جنریٹ کروا لیں اور اس کو اس میں برن کر دیں اور پھر وہ چلے گا خیر یہ اب وہ باتیں آہستہ آہستہ میں ظاہر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا پڑھنے کا بھی اور استعمال کرنے کا بھی کہ کس طرح کمپائلر کے سٹرکچر کو جب ہم اس طرح فرکیٹ کرتے ہیں بلکہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے اصل میں اور بھی کئی حصے ہیں تو آپ کو یہ فلیکسیبلٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے البتہ اس بائی فرکیشن کی بنا پہ جو پروگرام ایلگردمک وائز جو ہمیں کاروائی کرنی ہے اس کی ذرا کمپلیکسٹی کے بارے میں بھی یہ چن سلائڈ دیکھ لیجیے فرنٹ اینڈ از آرڈر این اور آرڈر این لاگ این یہ اب آپ کو الگریدم سے پتا ہوگا کہ یہ آرڈر نوٹیشن کیا ہے یعنی کہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ لینیئر ہے یا این لاگ این ہے جو کہ ایک لحاظ سے آپ نے جیسے دیکھا سورٹنگ کے حوالے سے کافی ٹھیک ٹھاک ہے یعنی کہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا لیکن ذرا دوسری بات دیکھیے کہ بیک اینڈ از این پی کمپلیٹ یاد ہے یہ این پی کمپلیٹنس والی بات کیا تھی اب خیر میں یہاں پہ اب آپ کو دوبارہ این پی کمپلیٹنس کا لیکچر تو نہیں دوں گا لیکن جو بات ہم نے ایلگردمس میں کی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایپلیکیشن کہہ لیں کچھ پرابلمز ایسی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں بلکہ آپ نہیں کافی لوگوں نے کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک یہ کامیابی حاصل نہیں کی کہ ایسی پرابلمز جو ہیں ان کے لیے کوئی پولون ٹائم جیسے order n, order n square, n log n even order n آرڈر اس طرح کے کوئی ایلگمس بنا پائیں ٹریولنگ سیلس مین پروبلم وہ گراف کلرنگ پرابلم اور اس طرح کی کئی پرابلمز ہیں جن کے لیے ابھی تک کوئی پالون ٹائم ایلگریدمس ڈیولپ نہیں ہو سکے اب یہاں پہ یہ تو نہیں ہم کر رہے کہ ہم بیک اینڈ کے لیے کوئی نیا ایلگردم بنائیں گے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پرابلم کافی حد تک اس کو لوگوں نے ٹیکل کیا ہے اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ جو بیک اینڈ کی جو پرابلمز ہیں جو مسائل آپ کو درپیش ہوں گے یا اس شخص کو جو کہ ایک کمپائلر کا بیک اینڈ لکھ رہا ہے اس کو جو مسائل جو پرابلمز جو ڈے جو ڈسکس کرنے پڑیں گے اور ایونچلی استعمال کرنے پڑیں گے وہ این پی کمپلیٹ ہیں ایک لحاظ سے یہ کمپائلر جو ہے یہ آپ کی مہارت کا بھی ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ ایک اپلیکیشن بناؤ جو کہ فرنٹ اینڈ کے لحاظ سے تو بڑی آسان بنتی ہے کہ اور وہ چلے گی بھی بڑی تیز آرڈر این یا آڈر این لاگ این ہے لیکن اس کا جو بیک اینڈ ہے وہ چانسز ہے کہ سلو چلے اب اس سلونس کا کیا ہوگا فرض کریں میں ایک نئی لینگویج بناتا ہوں یا میں نے ایک نیا چپ بنایا میں انٹل میں کام کر رہا ہوں میں نے ایک نیا چیپ ڈیزائن کیا جس کا کوئی خاص انسٹرکشن سیٹ ہے اس کے لیے میں کمپائلر بنانا چاہتا ہوں اور ہوتا یوں ہے کہ جب میں کمپائلر بناتا ہوں اس کو میں ایک سورس پروگرام دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو کمپائل کرو ایک منٹ ہوا دو منٹ ہوئے پانچ منٹ ہو گئے جواب ہی نہیں آ رہا اب ایسا کیوں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کمپائلر میں بھی بگس ہیں یہ بھی ہے اب یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کمپائلرز ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی بگ فری ہے کیونکہ یہ بھی آخر میں پروگرام ہے چونکہ اس کا بیک اینڈ جو ہے اس میں ایلگردم جو آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ این پی کمپلیٹ ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ نے جو الگریدم استعمال کیا وہ خود کافی ٹائم لے رہا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے یہ اب آپ کو وہ ایلگریدم دیکھنا پڑے گا خیر اب ہم کمپائلر کو کمپلیکسٹی کے حوالے سے تو اتنا جانچنا فی الحال نہیں چاہتے یہاں پہ ہم ایک پریکٹیکل کورس کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے بھی اس کورس کی افادیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح وہ جو الردمس ہم پڑھتے تھے اور ان کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ آرڈر این ہے یو آرڈر این ہے یا میبی بی ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم کر لیتے تھے جو کہ لگتا تھا کہ بھائی اس میں کیا اتنی دقت ہے چھوٹا سا گراف ہے تو اس کو تو میں ہاتھ سے کر لیتا ہوں یہاں پہ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اصل میں کافی بڑی ہو سکتی ہیں اور ان کا امپیکٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن بنائیں جو کہ استعمال کے لائق نہ ہو اور اس کی وجہ جو ہے اس میں ایررز نہیں بلکہ یہ ایلگردمس ہو سکتے ہیں خیر یہ الگریدمس جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ اس کی این پی کمپلیٹنیس صاف واضح ہو جائے گی فی الحال اب ہم یہ جو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا معاملہ ہے اس کو تفصیل دیکھتے ہیں اور بات ہم اب لیے چلتے ہیں فرنٹ اینڈ کی جانب یہاں پہ میں نے یہ باتیں جو پہلے بھی کہیں تھی یہ میں دہرا دوں کہ فرنٹ اینڈ کی ریسپانسبلٹی کیا تھی کہ اٹ ریکگنائز لیگل ان ایکچولی ان لیگل یعنی کہ جب آپ اس کو سورس کوڈ دیتے ہیں تو وہ یہ چیز چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کا سورس کوڈ جو ہے وہ لیگل کہ نہیں اور ان یہاں پہ اس لینگویج کے حوالے سے ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ سی پلس پلس کا کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو جاوا پروگرام دے دیں یا اس کو لسٹ پروگرام دے دیں وہ تو صاف کہے گا کہ بھائی اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی وہاں پہ وہ ان والی بات ہے یا آپ کے سینٹیکس ایررز بھی ہو سکتے ہیں اور اور بھی ایررس اور یہ آپ اپنی جو آپ کی اسائنمنٹس رہی ہیں مختلف کورسز میں اس چیز کو آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور اس میں میرے خیال میں اب آپ کو کافی تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ لیگل پروگرامز کیا ہوتے ہیں اور انلیگل کیا ہوتے ہیں البتہ اگر اینڈ جو ہے اس کو آپ پروگرام دیں اور اس کو کوئی انلیگیلٹی نظر آتی ہے تو مناسب یہ ہوگا کہ اٹ شوڈ رپورٹ ایئر ان اے یوزفل وے یہ نہ ہو کہ بھائی آگے سے وہ کہے کہ تمہارے پروگرام میں ایرر ہے نہ یہ مجھے بتائے کہ کس لائن پہ نہ مجھے یہ بتائے کہ وہ ایرر کی نوعیت ہے کیا چونکہ کمپائلر نے ومنس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے اس نے وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے تو مناسب بات ہوگی کہ بھئی اگر میری میں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں سورس کوڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ پہلی بار اور دوسرا مجھے کوئی اچھے طریقے سے بتاؤ تاکہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں اور اس کو میں فکس کروں رپورٹ پروڈیوس آئی آر اینری سٹوریج میپ اب یہاں پہ یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جو ہے یا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ ہم ابھی تفصیل میں جائیں گے جب وہاں پہ نظر آئے گا اور ساتھ یہ جو پرلیمنری اسٹوریج میپ ہے یہ بعد میں بات آئے گی لیکن آپ کو اس پہ میں بات کہتا چلوں تاکہ یہ ذرا سی واضح ہو جائے کہ آپ کے پروگرام میں سی پلس پلس اگر لے لیں تو اس میں ویریبلس ہوتے ہیں کلاسز آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں پروسیجرس ہوتے ہیں گلوبل ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں یہ تمام ویریئل جو ہیں انہوں نے ایونچولی میموری میں ان کو جگہ چاہیے ہوگی اسی طرح یاد ہے جب پروسیجر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ رن ٹائم انوائرمنٹ آ جاتی ہے جس میں اسٹیک اور ہیٹ ان کا ہونا ضروری ہے یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا بھی تھوڑا سا جو معاملہ ہے یہ فرنٹ اینڈ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے فرنٹ اینڈ اٹ جو ہے اس کا آپ اسٹرکچر دیکھیے اس کے بھی اصل میں دو حصے ہیں دو میجر حصے ہیں وہ دو حصے میں نے یہاں پہ ظاہر کیے ہیں سکینر اور پارسر سکینر کو اب دیکھیں تو اصل میں میں نے کیا یوں ہے کہ فرنٹ اینڈ کو میں نے ایکسپینڈ کر کے اب آپ کو یہ دکھایا ہے تو دیکھیے کہ وہی سورس کوڈ جو تھا جو میں نے ایک پچھلے تصویری خاکے میں دکھایا تھا کہ وہ فرنٹ اینڈ میں جا رہا ہے اب دیکھیے کہ وہ اصل میں سکینر میں جا رہا ہے اس کو لیکسیکل اینالائزر بھی کہتے ہیں جو سکینر ہے اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹوکنز ہے یہ اب ایک نئی اصطلاح یعنی کہ سکینر جو بھی سورس کوڈ لے کے جو بھی اپنی کاروائی کرے گا اس کے نتیجے میں آپ کو ٹوکنز ملیں گے جو کہ پھر ایک اور مارجول میں جائیں گے جو فرنٹ اینڈ کا مارجول ہے اور وہ ہے پارسر اور پارسر جو ہے وہ پھر ایونچولی آئی آر جنریٹ کرے گا یعنی کہ وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن اور یہ دونوں جو ہیں اگر کوئی ایررز ملتے ہیں کچھ ایرر جو ہے وہ اسکینر ڈھونڈ لے گا جنرلی یہ سنٹیکس ایررس ہوتے ہیں یا ٹوکنس جو بنانے ہوتے ہیں اس میں وہ ایررز آتے ہیں البتہ جو زیادہ ایررز ہونے کے چانسز ہیں اور پکڑے جانے کے چانسیز ہیں وہ پارسل کرتا ہے اور یہ دونوں جو ہے ایرر کسی یوزفل نوٹیشن میں آپ کو دکھائیں گے اب آئیے ذرا اسکینر کی جانب اب ہم اگلے چند لیکچر جو ہیں وہ اسکینرس تک محدود رکھیں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ سکینر جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا جو رول ہے اوور کمپائلر میں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے سورس کوڈ ملتا ہے اور اس نے اپنی کاروائی کر کے ٹوکنز جنریٹ کرنے ہیں اور یہ ٹوکن جیسے کہ میں نے یہاں پہ اب ذرا گری آؤٹ کر کے یہ پارسر کو دکھایا ہے کہ یہ ایونچولی پارسر کے پاس جائیں گے لیکن اب ہم ذرا فوکس کرتے ہیں اپنی اٹینشن اسکینر کی جانب کی یہ سکینر کیسے کام کرتا ہے اس کا یہاں پہ مقصد کیا ہے اور ایونچلی ہم اصل میں اسکینر بنائیں گے پھر بعد میں اصل میں ہم پارسر بھی بنائیں گے اور ایونچلی جو بیک اینڈ ہے اس کے بھی حصے ہم بنائیں گے تو ایک لحاظ سے اب آپ یہ سوچنا شروع کر لیجئے کہ اگر میں نے کمپائلر بنانا ہے تو میں نے وہ موجولس کون کون سے بنانے ہوں گے جس کی بنا پہ یہ ایونچولی کمپائلر مکمل طور پہ بنے گا اسکینر جو ہے سورس کوڈ کو لے کے ٹوکنز میں کنورٹ کرنا ہے سورس کوڈ اب آپ نے لکھا ہے یہ آپ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ اب آپ کو تجربہ ہے آئی ڈیز استعمال کرنے کا یا آپ ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سورس کوڈ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے وہ آپ کسی ایڈیٹر میں کسی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کسی آئی ڈی میں جا کے پروڈیوس کرتے ہیں اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ پروگرامنگ سٹائل اس کا جو لکھنے کا انداز ہے ایون تھنگس لائک انڈینٹیشن اس میں آپ کامنٹس بھی ڈالتے ہیں اب جہاں تک سورس کوڈ کا تعلق ہے کہ سورس کوڈ جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے وہاں پہ آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے وہ پرابلم آپ کیا حل کر رہے ہیں کمپائلر کو اب اس سے خاص طور پہ کوئی سروکار نہیں البتہ اس سورس کوڈ کی ریپرزینٹیشن جو ہے یہ اب آپ کو اس لحاظ سے دیکھنی ہوگی کہ میں نے اب اس کو ایک کمپائلر میں فیڈ کرنا ہے اور وہ کمپائلر جو ہے اس کا یہ سکینر جو حصہ ہے یہ سب سے پہلے آپ کے سورس کوڈ کو لے گا البتہ وہ سورس کوڈ کے ساتھ کیا کرے گا یہ اب اس کی ذمہ داری ہے تو آئیے اب اس کی جانب ہم چلتے ہیں یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس کاروائی کو دیکھ کے اب آپ یہ نہ سوچیے کہ میں جس انداز سے اپنا کوڈ لکھتا ہوں وہ میں انداز بدلنا شروع کر دوں فار اگزامپل اگر آپ کرلی بریس جو ہے وہ ایف کنڈیشن والی لائن پہ ہی ڈالتے ہیں آخر میں تو ٹھیک ہے ڈالیے اگر آپ اگلی لائن پہ ڈالتے ہیں تو فائن ڈالیے اگر آپ ہر لائن جو ہے اس کو چار اسپیسیز انڈینٹ کرتے ہیں تو کیجئے اس میں کوئی حرج نہیں اسکینر جو ہے وہ آپ کی جب آپ دیکھیں گے اپنی کاروائی کرے گا اور اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنی اسپیسیز استعمال کی ہیں بلکہ آپ نے کون سا فونٹ استعمال کیا ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے چاہیے خیر پروگرامنگ اسٹائل آپ رکھیے لیکن اب یہ سوچئے کہ آپ نے پروگرام جو ہے کمپائلر کے حوالے کیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا تو آئیے اب وہ کاروائی دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے جیسے کہ میں نے ارج کیا سکینر کے حوالے سے سکینر جو ہے اس کا رول یہ ہے کہ اٹ میپس کیریکٹر اسٹریم ان ٹو ورڈس وچ آر دا بیسک یونٹ آف اب یہ دو چیزیں پہلی بات کیریکٹر اسٹریم ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے جو پروگرام ٹائپ کیا ہے وہ اصل میں کیریکٹر سے ہی بنا ہے آپ نے انگریزی کے کیریکٹر استعمال کیے پھر اسپیشل سمبلز استعمال کیے جیسے ایکول سائن لیس سائن بریسز بورینتسیز اس طرح کے اور جو سمبلس ہیں اور اگر میں ان کو پہلی لائن سے آخری لائن تک دیکھوں تو ایکچولی وہ کافی کیریکٹرس ہیں اور اگر میں ان کو ایک پائپ میں ڈال دوں ساروں کو تو ایک لحاظ سے وہ ایک سٹریم بن جاتے ہیں یعنی کہ اس پائپ کے دوسرے اینڈ پہ اگر میں کہوں کہ مجھے ایک کیریکٹر دیتے جاؤ اپنے پروگرام کا تو آپ کو کیریکٹر بائی کیریکٹر اس سٹریم سے یہ کیریکٹر ملنے شروع ہو جائیں گے البتہ جو سکینر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ اٹ اس کو میپ کیریکٹر سٹریم ان ٹو ورڈ وچ آر دا بیسک یونٹ آف سینٹیکس اب یہ سنٹیکس اصل میں اس لینگویج کا ہے اور ایک لحاظ سے یہ جو سنٹیکس کی باتیں ہیں یہ آپ اٹومیٹا میں بھی تھوڑی سی کر چکے ہیں خیر آگے چلیے کہ جب اس نے یہ میپنگ کی تو وہ کیا کرے گا سکینر ول پروڈیوس پیئر اب پیئر کا مطلب ہے کہ وہ دو چیزیں اکٹھی پروڈیوس کیا کرے گا اور ایکچولی یہ ملٹیپل پیئر ہوں گے اور وہ پیئر کس سے بنے گا ورڈ اینڈ اٹس part of speech یہ کیا چیزیں ہیں یعنی کہ یہ word or part of speech کیا چیز ہے اس کی مثال ہم ابھی کور کر لیتے ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے فرض کریں آپ کی ان پٹ اسٹیٹمنٹ ہے x ایکولس ایکس پلس وائی یہ سی میں بھی ایسے ہی ہے سی پلس پلس میں بھی ہے جاوا میں بھی جنرلی یہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ایکچولی جس میں ویریئبل ایکس وائی ہیں اور یہ پلس جو ہے یہ ہے اور یہ جو سائن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکس از اکو ٹو ایکس وائی یہ الجبریک سینس میں نہیں بلکہ اسائنمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ایکس کی کرنٹ ویلو ہے اس کو y کی کرنٹ ویلو سے ایڈ کر کے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ واپس ایکس میں ڈال دو اور جیسا کہ آپ پروگرام میں اور بقیہ کورسز میں دیکھ چکے ہیں اس کا اصل میں مطلب ہے کہ جو اسٹوریج لوکیشن جس کو میں نے ایکس کا نام دیا ہے اس میں جو کرنٹ ویلو آف x ہے اس کو y سے ایڈ کر کے ایکس میں ڈال دو خیر یہ تو اب ہے کہ وہ ایونچلی یہ آپریشن میموری میں کیا ہو رہا ہے یا سی پی یو میں اس سے کیا ہوتا ہے البتہ سکینر کے حوالے سے اب دیکھیے جو ہے وہ اس کو لیفٹ سے رائٹ right پڑے گا ایک لحاظ سے وہ سٹریم آپ سمجھیے کہ سب سے پہلے اس کو ایکس ملے گا اور وہ اپنی کاروائی کر کے پہچان جائے گا کہ یہ جو پہلا ایکس ہے یہ اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے یہ جو آئی ڈی میں نے لکھا ہے یا یہ جو اینگل بریکٹ نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی چیز مجھے ملی ایکس یہ اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے اس کے بعد اگر تصویر میں آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایکس کے بعد تھوڑی سی اسپیس ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں اسکینر کو بعد میں اسپیس ملی لیکن فی الحال میں نے اس کو اگنور کیا ہے کیونکہ ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اسکینر ہوتا ہے جو کہ اصل میں آپ ہی بنائیں گے آپ اپنے اسکینر میں وائٹ اسپیس یعنی کہ بلینکس ٹھیک نیو لائن کیریکٹر یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں گے کیونکہ یہ جو ہے چیزیں یہ اسپیسز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں ہیومن کنزمپشن کے لیے ہیں جس کی بنا پہ وہ پروگرام پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے مشین کو اس سے کوئی نہیں کہ بھائی وہ اسپیس ایک ہے کہ چار ہے تو آپ کا اسکینر یا جنرل اسکینر جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ پہلا آئٹم جو ہے وہ ID ہے اور وہ آئی ڈی اٹ کیا ہے ایکس یہ اب وہ پیئر ہے یعنی پہلا پیئر ہے آئی ڈی کامن ایکس جس میں آئی ڈی ہے اس کی ٹائپ اور ایکس جو ہے وہ جو وہ ہے. یعنی کہ اس فکرے میں سے جو ورڈ نکالا وہ یہ ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اصل میں ایک اسائنمنٹ آپریٹر ہے یا یہاں پہ میں نے جیسے لکھا ہے سمپلی اسائن اور وہ ایکچولی کیا چیز ہے وہ equal سائن ہے پہ میں کہتا چلوں کہ اکوالٹی آپ کو سی سی پلس پلس فورٹرن ان میں نظر آئے گی لیکن پیسکیل اگر آپ نے سنا ہو لینگویج کا اس میں اصل میں اسائنمنٹ کے لیے کولن ایکول استعمال کرتے تھے وہاں پہ یہ اکول سائن جو تھا یہ اکوالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے بولین اکوالٹی کے لیے خیر تو اسائنمنٹ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ میں یہ اکول سائن کو ریکگناز کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسائنمنٹ آپریٹر ہے اس کے بعد آئی ڈی کاماکس یہ جو پیئر ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان پٹ میں یا یہ کیریکٹر سٹریم میں جو اگلا آئٹم مجھے ملا وہ ورڈ ایکس ہے اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ آئی ڈی ہے اور یہ میں نے جو دائیں ہاتھ یہ چیز شو کی ہے کہ اس پیئر میں جو پہلی چیز ہے وہ ٹوکن ٹائپ ہے اور دوسری چیز جو ایکچول ورڈ ہے یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ چونکہ ویریئبلس ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ون لیٹر ہوں آپ اپنی پروگرامنگ میں ویریبل نیمز استعمال کرتے رہیں جو کہ ایک کریکٹر سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ سکینر جو ہے وہ ایک ورڈ کو ایک پورے ویریبل کے حوالے سے دیکھے گا خیر بقیہ سٹریم میں کیا ہے ایک آپریٹر ہے پلس جس کو میں نے یہاں پہ آپ کے ذریعے شو کیا ہے اور فائنلی یہاں پہ جو آخری آئٹم ہے وہ آئی ڈی ہے اب اسکینر نے اس کیریکٹر اسٹریم کو لے کے یہ جو سپریشن کی اس نے کیسے کی اس کو کیسے پتا تھا کہ ایکس جو ہے وہ علیحدہ ہے اکول سائن جو ہے وہ علیحدہ ہے اس کے بعد پھر ایکس علیحدہ ہے پھر پلس علیحدہ ہے اور پھر وائی علیحدہ ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اب اسکینر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں بلکہ آپ کی جو پہلی اسائنمنٹ ہوگی یاد ہے وہ پروجیکٹ جو کہ ہم حصوں میں کریں گے اس کا جو پہلا میجر حصہ ہے وہ اصل میں یہ اسکینر ہی ہوگا آپ اسکینر بنائیں گے ایک لینگویج کے لیے جو کہ ہم ڈیفائن کریں گے اور اس اسکینر کی یہی ذمہ داری ہوگی کہ جب ہم اس لینگویج میں پروگرام اس کو دیں گے سورس کوڈ تو وہ اس سورس کوڈ کو اس طرح حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا خیر ابھی آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو ڈسکر... ڈسکس کرتے ہوئے ایونچلی اسکینر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو فی الحال آپ اتنا نہ غور کیجیے کہ یہ اسکینر آخر کیسے کام کرے گا اس کا ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے بلکہ ایونچلی ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک آٹومیٹک طریقہ ہے یعنی کہ ہم کسی طریقے سے بڑی کنسائز نوٹیشن استعمال کر کے آٹومیٹکلی اسکینر بنا لیں گے اور وہ آپ بنائیں گے یہ نہیں ہے کہ اگلے کسی کورس میں یا کسی پروفیشنل اسائنمنٹ میں یہ کریں گے نہیں یہیں یہ ایسا ہوگا تو آئیے آہستہ آہستہ اس جانب چلتے ہیں ابھی ہمیں کافی تفصیل جو ہے اس بارے میں ڈسکس کرنی ہے وی کال دا فیئر ٹوکن ٹائپ ورڈ اے ٹوکن یاد ہے میں نے تصویری خاکہ جب اینڈ کا دکھایا تھا تو اس میں سکینر کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ ٹوکنس تھی تو اگر آپ سمجھ جائیں کہ بھائی اسکینر اپنی کاروائی کر پا رہا ہے تو اس سے جو چیز نکلے گی وہ یہ پیئرس ہوں گے اور ہر پیئر کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹوکن ہے اب ٹیپیکل ٹوکنز کیا ہوتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں تو آپ فوراََ سمجھ جائیں گے کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ یہ ٹوکن کا مطلب کیا ہے اگر آپ اپنا سی پلس پروگرام لیں سی پلس پلس میں نمبرس ہوتے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں اس میں یہ آپریٹرس ہوتے ہیں اریتھمیٹک آپریٹرس بولین آپریٹرس پھر کچھ اسپیشل کی ہوتے ہیں جیسے نیو وائف یہ کی ورڈس کیا چیزیں ہیں یہ وہ اسپیشل ورڈس کہہ لیں جو کہ لگتے تو ویریبلس ہیں لیکن لینگویج جو ہے اس نے ان کو ریزرو کر لیا ہوتا ہے کہ یہ وڈس جو ہیں یہ میرے استعمال کے لیے ہیں ان کو تم ایز ویریبل نیمس استعمال نہ کرنا کیونکہ جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وائر جو ہے یہ ایکچولی ایک لوپنگ کانسٹرکٹ ہے If جو ہے وہ کنٹرول اسٹرکچر میں استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں تک اسکینر ہے اس کو اس سے فی الحال مطلب نہیں ہوتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ نمبر ملا ہے نمبر کیا ہے انٹرجر ہو سکتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل جس میں وہ ڈیسمل آ جاتا ہے آئیڈینٹیفائرس ہیں ویریبل نیمس جو ہوتے ہیں اور پھر آپریٹرس ہیں اور اس کے علاوہ کرلی بریس لیس دین سائن گریٹر دین سائن پرنتھسیز بھی آ جاتی ہیں کامنٹس بھی آ جاتی ہیں وہ بھی یہاں پہ میں نے ظاہر نہیں کی لیکن کامنٹس بھی آپ اپنے پروگرام میں ڈالتے ہیں یہ تو ہے اسکینر کا رول آپ اس نے فرض کریں اپنا رول ادا کر دیا ٹوکنس بن گئے وہ ٹوکنس اب کہاں جاتے ہیں وہ اس تصویری خاکے کو یاد کیجیے وہاں پہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر ٹوکنز بن گئے تو سکینر اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پارسر کو دے دیتا ہے اب یہ پارسر ان ٹوکنز کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ کاروائی بھی ہم آپ ڈسکس کریں گے یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ پارسر جیسے آپ دیکھیں گے اور کیسے یہ کام کرتا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کیا نوٹیشن ایلگر استعمال کرتے ہیں یہ کافی فیملیئر چیز آپ کو نظر آئے گی اور اس کی جو تھیری ہے وہ آپ اصل میں Automata میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کورس کی بنا پہ یہ باتیں جو ہیں سمجھنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی تو آئیے اب ذرا اس پارسر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے میں اس کی تفصیل نہیں فی الحال بتاؤں گا وہ تو بعد میں آئے گی ابھی ہم نے اسکینر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے لیکن فی الحال چونکہ ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں کہ یہ کمپائلر ہوتا کیا ہے اس کے حصے کیا ہوتے ہیں اور ان حصوں کو اب ہم فردر حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان اے وے ٹاپ ڈاؤن جا رہے ہیں کہ کمپائلر کے ماڈیولس کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں تو ترتیب کے حوالے سے اب چلتے ہیں پارسر کی جانب پارسر جو ہے اس خاکے میں میں, میں نے دوبارہ دوہرایا ہے کہ وہ سکینر کی آؤٹ پٹ ٹوکنس لے کے اپنی کاروائی کر کے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جنریٹ کرے گا اس کی میں نے مثال ابھی فی الحال نہیں دی البتہ یہ کہ یہ پارسر کی ذمہ داری ہے کہ تم نے ٹوکنز کو لے کے ان سے انٹرمیڈیٹ کوڈ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جنریٹ کرنی ہے ہاں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ان دونوں سٹیجز میں جو بھی ایررز ہوں گے وہ رپورٹ کیے جائیں گے اور بائی دا وے جب آپ بھی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ جو سنٹیکس ایررز فار ایگزامپل نظر آتے ہیں وہ ان دونوں حضرات کی بنا پہ ہوتے ہیں یعنی کہ سکینر اور پارسر جو ہے یہ دونوں مل کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پروگرام میں یہ یہ سنٹیکس ایررس ہیں کیونکہ یہاں پہ سینٹیکس کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو اب ذرا پارسر کی تفصیل دیکھ لیجیے پارسل ریکگناز کانٹیکسٹ فری سینٹیکس اینڈ رپورٹس ایئرز گائڈ کانٹیکسٹ سینسٹو سیمینٹک انالسز بلز آئی آر فور سورس پروگرام اب لگتا ہے کہ یہ کافی گمبھیر سا معاملہ ہے کہ بھی اتنا زیادہ کام اس کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے بلکہ یہ جو کانٹیکس فری والی بات ہے یہ شاید آپ کو اٹومیٹا سے یاد ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے یاد ہے وہ گرامرز کا حوالہ یا گرامرز کیا چیز ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اب وہ گرامرز واپس آ گئی اور بلکہ یہاں پہ اپنی فل فورس میں اب واپس آئیں گی کیونکہ ان کو آپ استعمال کر کے اصل میں یہ پارسل بنائیں گے نیکسٹ اٹ کانٹیکسٹ سینسٹو اور سیمیٹک انالس ایونچلی بلڈنگ آئی آر فور دا سورس پروگرام پارسر کے حوالے سے اب وہ باتیں دوبارہ سامنے آ رہی ہیں کانٹیکس فری کانٹیکس سینسٹو اٹامٹا میں آپ نے یہ ٹاپکس ڈسکس کیے تھے وہ ڈسکشن کیا تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ گرامرس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی ڈیرویشنس کی بات ہوئی تھی وہ پروڈکشنز تھی جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ نان ٹرمینلس ہوتے تھے رائٹ ہینڈ سائڈس ہوتی تھی پھر آپ سبسٹیوشن کے ذریعے اس گرامر کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے اس سے کچھ سینٹینس بناتے تھے لینگویجز کی ڈسکشن تھی کانٹیکس فری لینگویجز کانٹیکس سینسٹیو لینگویجز یہ ساری وہ باتیں تھیں اب میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ پارسر جو ہے اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی اب استعمال کرے گا تو یوں تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ایک لحاظ سے اس کورس میں اب آپ کو پارسر کے حوالے سے کافی آسانی ہوگی کیونکہ جو ٹیکنالوجی استعمال کریں گے وہ اصل میں آپ پہلے کافی حد تک دیکھ چکے ہیں البتہ یہاں پہ اب ہم اٹومیٹا تو ڈسکس نہیں کریں گے یعنی کہ وہ کانٹیکس فری لینگویجز ہوتی کیا ہے وہ کیوں ہوتی ہیں ان کو کیسے پروف کرتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ فری ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ یا آپ کو میں بڑی سٹرینج سی کوئی لینگویج دے دوں آپ سے کہوں کہ مجھے وہ گرامر رولز تو جس سے میں یہ لینگویج بنا سکتا ہوں البتہ یہ ساری باتیں اگر آپ دوبارہ سے ریوائز کر لیں تو آپ کو اس سٹیج پہ کافی مدد حاصل ہوگی اب جہاں تک وہ ریویژن کا تعلق ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں یہیں لے آئی ہے کیونکہ ہم ابھی انکریب اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ تھی اٹومیٹون کی بات یاد ہے کہ لینگویجز کے حوالے سے یا ریکگنائزنگ اے لینگویج کے حوالے سے آپ اٹومیٹون اور اٹومیٹا ڈسکس کرتے تھے ایکچولی اسی بنا پہ اس کورس کا نام ہی تھا اٹومیٹا کہ وہاں پہ ریکگنیشن کے حوالے سے کہ ایک سٹرنگ جو ہے یا ایک سینٹنس جو ہے وہ کسی لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں آپ نے اٹامٹون بنائے تھے جو کہ اصل میں اسٹیٹ گرافز کے طور پہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے اب آئیے اصل میں ہم جو جو باتیں ہمیں اٹومیٹا سے درکار ہیں ان کی جانب چلتے ہیں لیکن میں نے شروع میں ہی تمہیداً یہ بات کہہ دی کہ اب اگر آپ ذہن میں وہ باتیں دوبارہ لے آئیں تو جو نوٹیشن میں استعمال کروں گا جو میں گفتگو کروں گا اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور وہ نوٹیشن اصل میں اٹامٹا ہی کی ہے البتہ یہاں پہ تھوڑی بہت ویریشن آپ کو نظر آئے گی جو کہ سمجھ لیں کچھ کمپائلرز کی وجہ سے ہے یا میں بی پریکٹیکیلٹی کی وجہ سے ہے تو اب آئیے ذرا اس پارسر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل گفتگو کریں بعد میں اصل میں ہم ایک پارسر بنائیں گے جو کہ اس لینگویج کو ریکگنائز کرے گا اور وہاں پہ, پہ پھر یہ اٹومیٹون والی بات جو ہے یہ اپنی پوری گلوری میں سامنے آ جائے گی کانٹیکسٹ فری سینٹیکس از اسپیسیفائڈ ود اے گرامر گرامر تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا چیز ہے گرامر اصل میں یہ ایک ٹپل ہے جس میں چار آئٹمس ہیں S, N, T اور P S کیا چیز ہے اٹس اے فور S از دا اسٹارٹ سمبل یاد ہے گرامر میں جب آپ سینٹینس ڈرائیو کرنا شروع کرتے تھے تو آپ ایک اسٹارٹ سمبل سے شروع ہوتے تھے N از a سیٹ of نان ٹرمنل سمبلس یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں T از اے سیٹ آف ٹرمینل سمبلس آف ورڈیز اے سیٹ آف پروڈکشن اور ری رائٹ رولس اب یہاں پہ وہی بات کہ یہ ساری نوٹیشن یہ ساری کاروائی آپ انتہائی تفصیل میں کر چکے ہیں تو یہاں پہ میں اب زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا میں فورن آگے چلتا ہوں یہاں پہ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ایک grammar کی جو کہ actually mathematical expressions کے لیے ہے. اس سے آپ وہ generate کر سکتے ہیں اور یہ نوٹیشن بھی جانی پہچانی ہے اس میں دیکھیے سب سے پہلا جو گرامر رول یا پروڈکشن رول ہے یا پروڈکشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گول جو ہے اٹ کین بی ری ریٹن ایز ای یعنی کہ ایکسپریشن دوسرا پروڈکشن رول کہہ رہا ہے کہ ایکسپریشن کین بی ریٹن ایز ایکسپریشن آف ٹرم اور تیسرا رول اصل میں ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے ای expr can also be written as term اور ری ریٹن ایز ٹرم تو بچائے یہ کہ میں دوبارہ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ای لکھوں اور اس کے بعد ایرو ڈالوں یہ ایک نوٹیشن شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے جو کہ آپ کمپائلر میں تو بہت زیادہ دیکھیں گے کہ expression کین ڈرائیو expr term کین بی ریٹن ایز ای ایس پی آر آف اس کے بعد ٹرم جو ہے ری ریٹن ایز اے نمبر اور آئی آپ جو ہے وہ پلس اور مائنس ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیے میں نے تھوڑا سا فونٹ کے حوالے سے یہ ڈسٹنکشن شو کی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئیٹیلسائزڈ ہیں جیسے گول ایکسپریشن آپ وغیرہ البتہ نمبر اور آئی ڈی اور پلس اور مائنس جو ہیں ان کو ایک تو میں نے italics, italics میں نہیں لکھا اور دوسرا ادھر تو میں نے اس کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے اصل میں جو چیزیں میں شو کر رہا ہوں وہ یہ اب اگلی سلائڈ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں یہاں پہ وہ جو فور ٹپل تھا گرامر کے حوالے سے اس میں ایس جو ہے وہ گول ہے جو تھرمینلس ہیں وہ ہیں نمبر آئی ڈی پلس اور مائنس اس گرامر کے حوالے سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان جنرل ہر گرامر ایسی ہوگی نہیں یقیناً یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس گرامر کے حوالے سے اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس گرامر میں میرا سٹارٹ سمبل جو ہے وہ گول ہے میرے ٹرمینلس جو ہیں وہ نمبر آئی ڈی پلس اور مائنس ہیں میرے نان ٹرمینلس گول ایکسپریشن ٹرم اور آپ ہیں اور میرے پاس جو پروڈکشن رولز ہیں ان کو میں نے یہاں پہ اصل میں نمبرز کے ذریعے شو کر دیا یا ہر پروڈکشن کو میں نے نمبر دے دیا تو یہ جو نوٹیشن سی میں استعمال کر رہا ہوں ایک سیٹ نوٹیشن کہ اصل میں میرے وہ جو سات رولز ہیں وہ میرے ری رائٹ یا پروڈکشن رولز ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں اب آپ کو اس بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو نوٹیشن ہے گرامر یہ کیا چیز ہے اس کی وہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا ٹرمینلس اور نان ٹرمینل وہ کیا چیزیں ہیں ایک گرامر بھی میں نے آپ کو دکھائی یہیں پہ اگر میں یہ کہتا چلوں کہ پارسر اور اسکینر کا رول کیا ہے تو اصل میں اسکینر جو ہوتا ہے اس نے ان پٹ اسٹریم سے ٹرمینلز نکالنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو گرامر کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا یعنی کہ میں اپنا سورس پروگرام یا مے بھی کسی لینگویج میں ضروری نہیں کہ اب وہ سی پلس پلس ہو میں ایک, ایک سے کسی دوسری لینگویج میں جا رہا ہوں انگلش سے مے بھی میں فرینچ میں جا رہا ہوں تو جو ٹوکنس والی باتی یاد ہے اسکینر کی کیا ذمے داری تھی کہ اس نے ٹوکنس بنانے تھے اور ٹوکنس کیا چیزیں ہیں اصل میں گرامر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ یہ ٹرمینلز ہوتے ہیں اور سکینر کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم ان پٹ اسٹریم لو اور ان میں سے مجھے جو ٹوکنز دو وہ اصل میں وہ ہوں گے جو کہ ٹرمینلس کو کسی طرح سٹریم میں سے نکالنے والی بات ہوگی وہ اگر نکل آئے تو سکینر کا کام مکمل ہو گیا تو یہاں سے ایک لحاظ سے اب سکینر کی بات اس کا رول جو ہے کمپلیٹلی ڈیفائنڈ ہے یہ بات البتہ ہم نے نہیں کی ابھی تک کور کی کہ سکینر جو ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ٹرمینلز ہیں یہ ایکچولی کیا ہیں یہ کیسے بنائیں گے یہ اب ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے لیکن گرامر کے حوالے سے اب واپس آئیے کہ سکینر نے اپنا رول کیا ادا کرنا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ ہے ٹرمینلز کو ریکگناز کرنے کا اب جہاں تک پارسر کی بات ہے کو اصل میں اب یہ پوری گرامر جو ہے کسی طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو مثال دکھاؤں گا جس کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ پارسل کا اگزیکٹلی رول کیا ہے اور یہ میں کہتا چلوں کہ اس کو نہ صرف یہ ٹرمینل بلکہ نان ٹرمینلس اور یہ پروڈکشن رولس اور یہ ساری کاروائی سمجھنی پڑے گی اور ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ اوٹامٹا میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس گرامر سے آپ ایک لینگویج ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس لینگویج کے سینٹینس آپ کہہ سکتے ہیں اور سوال آپ کو یہ دیا جاتا تھا کہ گیون اے سینٹینس شو دیٹ اٹ از پارٹ آف اے language اور ناٹ پارٹ آف اے لینگویج وہاں پہ آپ کاروائی گرامر کے ذریعے کرتے تھے لیکن لگتا تھا کہ وہ پینسل سے ہی یا پیپر پینسل سے ہی آپ کر لیتے تھے آلموسٹ کوئی میتھمیٹیکل نوٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ شاید اب صرف کاغذ پینسل والی بات نہیں یہ وہ میتھمیٹکس والی بات نہیں یہاں پہ تو یہ نئی چیز پارسل آ گئی جو کہ کمپائلر کا حصہ ہے اور کمپائلر تو ایکچولی ایک پروگرام ہے یعنی کہ یہ جو ساری گرامر کی باتیں تھیں اب مجھے کسی طرح امپلیمنٹ کرنی پڑے گی تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ پارسر جو ہے یہ کیسے آیا یعنی کہ اصطلاح جو ہے یہ کیسے آیا اور اصل میں وہ یہ گرامر والی جو ساری بات ہے یہیں سے ہی یا اٹامٹا سے یہ بات چلی تھی Given اے سی ایف جی وی کین ڈرائیو سینٹینس بائی ریپیٹڈ سبسٹیوشن کنسڈر x ایکس پلس اب یہاں پہ میں نے ایک نئی نوٹیشن استعمال کر لی ہے جو کہ میں نے ابھی ایکچولی ڈیفائن نہیں کی کانٹیکسٹ فری گرامر گرامر تو میں نے کہہ دیا یہ کانٹیکسٹ فری والا معاملہ کیا ہے لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو صاف صاف کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اٹومیٹا میں چیزیں کور کر لی ہیں تو ایک لحاظ سے یہاں پہ آپ وہ ڈسکشن چھوڑیں کہ یہ کانٹیکسٹ فری کیا ہوتا ہے اس کو کیسے پروف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو سیدھا ہم چلتے ہیں کہ By repeated substitution. یہ نہیں کہ یہ نہیں کہہ رہ. رہا بلکہ گیون تو اصل میں بات یہی ہو رہی ہے کہ given this sentence show that this پارٹ آف دا لینگویج ون بی ڈرائیو اور سی ایف جی اب یہ ذرا دیکھیے اور یہ بھی پہچانی ہے اور اس کو ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو دو کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں پروڈکشن اور ریزلٹ اس میں ایونچلی میں ٹاپ سے باٹم کی طرف جاؤں گا اس ٹیبل کی سب سے پہلے میں گول سے شروع ہوا اور جو پہلی production میں نے ری رائٹ رول میں نے استعمال کیا وہ ہے گول از ری ریٹنشن تو ریزلٹ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ کالم میں اگلی دفعہ میں نے دوسرا پروڈکشن رول جو ہے اس کو استعمال کیا اور یہ جو اب میں نے ریپلس کر دیا ہے تو ریزلٹ مجھے ملا ایس پی آر آف ٹرم ٹرم کو اب میں نے آئی ڈی سے ریپلس کر دیا تو نتیجن ملا ایس پی آر آپ وائی دیکھیے اب وہ وائی جو تھا میرے سینٹنس کا مجھے اب نظر آیا ہے لیکن ابھی بقیہ جو ہیں وہ ابھی فی الحال نظر نہیں آئے لیکن آہستہ آہستہ, آہستہ اگر بے شک آپ آگے بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ فائنلی نظر آ جائیں گے لیکن ذرا ترتیب سے چلتے ہیں کہ پروڈکشن رول سیون استعمال کیا تو آپ جو ہے اس کو میں نے مائنس سے ریپلیس کر دیا ری رائٹ تو میرے پاس نتیجہ تن ملا ایکسپریشن مائنس وائی کو اب میں نے ایکسپریشن آف ٹرم سے دوبارہ ریپلیس کیا تو میرے پاس ہینڈ سائڈ right ملی ایس پی آر آف ٹرم مائنس وائی اور پھر term کو میں نے rule 4 استعمال کر کے نمبر سے ریپلس کیا تو یہاں پہ اب وہ ٹو آ گیا آپ کو میں نے پلس سے ریپلس کر دیا ایکسپریشن کو میں نے ٹرم سے ریپلس کیا اور فائنلی ٹرم کو میں نے آئی سے ریپلس کیا تو देखिए میرے پاس اب وہ سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹلی یہ کاروائی آپ اٹامٹا میں کر چکے ہیں یہاں پہ وہ لینگویج والی بات تھی گیون اے سیٹ آف رول ری رائٹ رولس فور ا گرامر uh, derive a sentence یا given a sentence prove that that sentence is part of that language اب آئیے کہ یہ پارس والی بات کیا ہے to recognize a valid sentence in some cfg we reverse this process and build up a parse دوبارہ ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا یہ a parser actually یہ کرتا ہے کہ to recognize a valid sentence in some CFG actually اس language میں we reverse this process یہ جو top down ہم نے کیا تھا کہ goal سے شروع ہو کے sentence تک پہنچے تھے اس کو reverse کریں to build up a parse اب آپ یہ سوچیے کہ ایک پروگرام جو کہ ایکچولی آپ بھی لکھیں گے یہ سینٹنس سے لے کے الٹا کیسے چلے گا کہ ایونچلی وہ سٹارٹ سمبل تک پہنچ جائے یہ ہم کریں گے اس کورس میں کریں گے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی بلکہ یہ آپ کی دوسری اسائنمنٹ یہی ہوگی کہ آپ ایک پارسر بنائیں گے اور وہ یہ پروسیس کیسے کرے گا یہ پھر ہم جب پارسر کو تفصیل ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز کور ہوگی لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم وہ جو اٹومیٹا والی ساری باتیں ہیں یا اکثریت ان باتوں کی اب یہاں پہ استعمال کریں گے آج کے لیکچر کا چونکہ وہ ختم ہوا چاہتا ہے تو میری تجویز کہ آپ اٹومیٹا بھی ذرا دہرا لیجئے خاص طور پہ یہ گرامرز لینگویجز سینٹنسز، ڈیرویشن وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور پھر سکینر کے بارے میں اور پارسر کے بارے میں کتاب میں بھی پڑھ لیجئے یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ